فصل سالس کے جو مرکزی عنوانات ہیں انہیں اور بعض مرکزی عنوانات کے تحت جو ذیلی عنوانات ہیں انہیں ایک بار پڑھے دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے فصل سالس میں آنے والے دروس اور اسباق کی ایک مختصر سی شکل اور ایک مختصر سا خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے سب سے پہلا مرکزی عنوان ہے بدایات الصراع کال کفر اسلام کے درمیان کشمکش کی شروعات کفر و اسلام کے درمیان جو کشمکش پیدا ہوئی ہے اس کا آغاز کیسے ہوا اس کی تفصیل یہاں بیان ہوگی کال ال اختولنکھ کابیل نے کہا تھا اے حابیل میں تجھے قتل کر ڈالوں گا کیونکہ یہ صرف عنوانات ہیں یہاں تفصیل نہیں بیان کی جائے گی محطات فی تاریخ الصراع من خلال قصص الانبیاء اس کشمکش کے دوران جو اہم نکات ہیں وہ انبیاء کرام علیہ مسلاط وسلام کے واقعات سے ذکر کیے جائیں گے اس عنوان کے تحت پانچ ذیلی عنوانات ہیں آدم امکانیت امکانی الحق والباطل فی مکان واحد حق اور باطل کا ایک ہی جگہ میں رہنا ناممکن ہے دوسرا عنوان ہے اشرف و ان نمابت برائی نصیحتوں کے ذریعے ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کی جڑ اکھیڑنی پڑتی ہے تیسرا عنوان ہے یہ ذیلی عنوانات ہیں اسرا بین الحق ولبا قلع حق اور باطل کے درمیان کشمکش یہ ازل سے ہے اور قیامت تک جاری رہے گی چوتھا عنوان ہے وما اکثر الناسی بِمُؤْمِنِينَ یہ سرا یوسف کی آیت ہے کہ اگر آپ چاہیں تب بھی اکثر لوگ مسلمان نہیں ہونے والے پانچواں عنوان ہے ان نقلاء تہدیمن احبتا ولا رابطہ بین ممنین وکافر آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے اے حبیب علیہ اللہ والسلام اور مومن اور کافر کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے یعنی دینی اعتبار سے تیسرا مرکزی عنوان ہے نمو المجتمعات و قیام الممالک کی و نشو المسلح صلقہ معاشروں کی نشونما بادشاہتوں کا قیام اور حکمرانی کے مسلث کی ابتداء ان نمو الحکم و والاعوان فراؤنی نمونۂ حکومت جس میں تین مسلس یا تکون ہوا کرتے تھے بادشاہ کاہن اور اس کے مددگار اس مرکزی عنوان کے تحت پھر تین ذیلی عنوانات ہیں دور صحارتی ولقنتی و علما اس سلطان جانب الفرائنا فرعونوں کے ساتھ ساحروں کاہنوں اور درباری مولویوں کا کردار دور المل الاوانی الى جانب ابل فرعونوں کے ساتھ ملا اور ان کے مددگاروں کا کردار یہ ملا وغیرہ کی تفسیر بعد میں آگے آ جائے گی نشو الممالک کی وضا ابن خلدون رحمه اللہ بادشاہتوں کا قیام اور اس کا زوال اور ابن خلدون رحمه اللہ کا اس سلسلے میں نظریہ یعنی یہ بادشاہت وغیرہ کیسے پروان چڑھتی ہیں عروج و زوال کیسے ہوتا ہے اس کا بیان ہے پانچواں عنوان ان نظام الدولی النبویہ وصراع الفرسی و روم پیغمبر علیہ صلاحت وسلام کے زمانے میں عالمی نظام اور فارس اور رومیوں کی کشمکش خلاصۃ و تاریخ ادو علی والمالک الاسلامیہ مندول نبویت الاوم یہ چھٹا عنوان ہے ملکوں اسلامی بادشاہتوں اور ممالک کی تاریخ کا خلاصہ پیغمبر علیہ السلاۃ اسلام کے زمانے سے لے کر آج تک اداء النبویہ الاسلامیہ اسلامی الخلفاء الراشدین ارراشدین الاسلامیہ اضامن الخلافت العمویہ اداولیۃ الاسلامیہ زمن الخلافت العباسیہ یہ عنوانات لگائے گئے ہیں یعنی پیغمبر علیہصلاطلاسلام کے زمانے میں خلاف راشدین کے زمانے میں امویوں کی خلافت کے زمانے میں عباسی خلافت کے زمانے میں اسلامی حکومت کا کیا حال تھا اہم مدو الاسلامی یت المستقلت منذ العصر العباسی عباسیوں کے زمانے سے لے کر آج تک مستقل اسلامی مملکتوں اور بادشاہتوں کا حال ادولت الاسلامیہ فی الاندلس اندلس کی اسلامی حکومت عام قبل الاسلامی قبلطلاثمانیہ عثمانیوں کی حکومت سے پہلے قائم ہونے والی اسلامی حکومتوں کی عمریں اسباب انہیافت الاسلامیہ اسلامی خلافت کے زوال کے اسباب من اسباب تتابع انہیار الدول والممالک الاسلامیہ یہ اسلامی ممالک اور اسلامی بادشاہتیں کیوں پیدر پہ تباہ ہوئیں اور زوال کا شکار ہوئیں اس کے اسباب الغزب الخارجی للعالم الإسلامی عالم اسلام کے خلاف بیرونی حملے الحملات الصلیبیت على العالم الإسلامی في القرن الواحد العشر الى الثالث العشر الميلادی عالم اسلام پر 11 سدی عیسوی سے 13 سدی عیسوی تک صلیبیوں کے حملے اشتیاح التتار المغول للعالم الإسلامی عالم اسلام پر مغلو کے حملے اشتیاہ التتار یعنی المغول للعالم الاسلامی عالم اسلام پر تتار یعنی منگولوں کے حملے تعلقات و ملاحظات على مسار تاریخ الاسلامی اسلامی تاریخ کے حوالے سے بعض اہم نکات یا نوٹس بھی کہہ سکتے ہیں آپ ادولت الاسلامی فی طوفیہ دلخلافت العثمانیہ عثمانی خلافت کے زمانے میں اسلامی حکومت کا حال اہم و سقوط سکوت العثمانیہ عثمانی خلافت کے سقوط کے اہم اسباب تقیم موجز جزل العثمانیہ عثمانی خلافت کے اچھے اعمال کا مختصر تذکرہ استعراض سریع لحوال دول العالم الاسلامی منذ سقوط العثمین عثمانیوں کی خلافت کے سقوط کے بعد سے عالم اسلام کے ملکوں کا کیا حال ہوا اس کا مختصر تذکرہ اس عنوان کے تحت دو چھوٹے چھوٹے عنوانات ہیں نبرۃنع تاریخ للعالم العربی عالم عرب کے جدید تاریخ کا مختصر تذکرہ عن الحديث تاریخ دول العالم الاسلامی عالم اسلام کے بعض ممالک کی جدید تاریخ کا مختصر تذکرہ نبر تنسریت عن تاریخ روم رومیوں کی تاریخ کا مختصر تذکرہ اہم اسباب نهضة الروم المعاصرین الدول الابیہ زمانے حاضر کے رومیوں یعنی یورپی ممالک کی ترقی کے اہم اسباب عصی طورت تو الر المعاصرین اور ببا و امریکہ و روسیا. ہمارے زمانے کے ہماثر رومی یعنی یورپی امریکی اور روسی ممالک پر یہودیوں کا غلبہ اور یہودیوں کا کنٹرول اس مرکزی عنوان کے تحت چار ذیلی عنوانات ہیں الیہود و سورت السط یہود اور کمیونسٹو کا بالشک انقلاب دوسرا عنوان مؤتمر و بالتا والحضور یوفی انیس سو پینتالیس کی بالتا کانفرنس اور یہودیوں کا اس میں شریک ہونا تیسرا عنوان تسلط الیہود اعلی اوروبا چوتھا عنوان تسلطلی على امریکہ یورپ اور امریکہ پر یہودیوں کا تسلط اور غلبہ تطور النظام و خلاصۃسرا ابین المسلمین اور روم عالمی نظام کی ترقی اور مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان جاری کشمکش کا خلاصہ قیام العبراتوریتین اسوفیتی یامریکی یاسرا دو بڑی طاقتیں دو سپر پاور طاقتیں سویت یونین اور امریکہ کا قیام اور ان کے درمیان جاری کشمکش حضیمت السفیت فی افغانستان و قیام النظام العالمی الجدید افغانستان میں سوویت یونین کی شکست اور نئے عالمی نظام کا قیام احداث و ستمبر وحتلالعراق دو ہزار ایک میں گیارہ ستمبر کے واقعات اور دو ہزار تین میں عراق پر قبضہ جدول الن النظام خلاصطن والصراع عدو و صوراء بین المسلمین اور عالمی نظام اور مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان جاری کشبکش کا ایک مختصر جدول یا خاکہ اللہ تعالی ہمیں اس فصل کو اور پوری کتاب کو انتہائی حسن و خوبی کے ساتھ اور اس وقت دنیا میں جو مسلمانوں کے خلاف سیاست جاری ہے اسے سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته